للعالمين والعاقبه للمتقين الصلاه والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى اله وصحبه وازواجه وذريته اجمعين برحمه قي يا رحم الرحمن الرحيم الله تعالى جل شانه تواكوا ساكون نبی مقرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے زندگی فرمان دے مطابق گزارن دی توفیق دے اے رسولیں توں رسولیں کل نبییں توں کیونکہ کتاب دیری اتر دیے اور رسول دے ہون دیے نبی اس کتاب دی پر چار پیر بھی کرے جلے نبی تابن تباقی کون آکھے میں از آدم این واسطے اس دور دے جس دور چاکے بھی لوگ سویرے مسلمان ہو سن شام نافر ہو سن شام نو کافر سویر مسلمان یعنی کوفرد ایمان اتنی ایک دو جنال شرکت کر رہے یہ دور فکر سوچ سمجھ دا دور ہے اصا اپنی خوش فہمیت مبتلا ہے جی میں گل کرا ایک دعوت اسلامی میں آن لائن لگا جناب نال لگیا ہے تے ہر ویل سڈے کوم ہے اصا ادھر آ سیا ہر ویلے خوشی ہے ٹھیک ہے ترا سوال میں ادر خوشی کیوں ہے ادھر غم کیوں ہے اللہ اقبال ساحب فرمایا دے کے احساس دیاں تیرا لہو گرما دے تیرے کل جو تیرا دین تیرے کل کھویا گا ہے انتا تینو احساس نہیں اس واسطے تو خوش ہے ادھر آیا تینو پتہ لگا ہے بہ دین تک کروڑا میل سڈے تو دور ہے تو اص خوش بیٹھے ہیں ای واسطے علامہ صاحب فرمائے اوروں کا پیام اور ہے میرا پیام اور عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے یعنی ڈھجے کلام نال نہیں ملتا واسطے غور فکر کی بات ہے کہ اس کائنات جوڑن والا نہ کوئی نبی نہ رسول ہے بلکہ نبی رسول کائنات ساری نوڑ والا خال کے ہونا اصا غور کرنے بھی اصا نبی درو سلام بڑا کچھ کر رہے ہیں حقیقت اصا کیت جا پہنچیا کسے نو پتہ نہیں یہ پتہ ہے دی دالے نو جو قبلہ عالم آپ سبحان اللہ تے اچانک آپ غم تلک تڑف اس طرح کی جاری ہوئی ہے کیڑی سدی اہ بارو تو لگی بارہویں تو آپ رو رو کے بےہوش ہے انہوں نے تو ارد کیا ہو گیا آپ نے فرمایا میاں بارہویں گزرگیے لگ گئی ہے بندہ ہزار مردہ پے ایک دو مسلمان باقی بئیمان ہن اس حوالے نال بزرگ سفیا انہیں جن جنہیں سینے اکھ کھلی ہوئی انہیں حوالے نال ویختے ہیں تے سڈے کول مسلمانی کی بو نہیں جھتے ہیں مولوی حوالے نال اشکے عشق دا دعویٰ صدیق نہیں سڈے کو لو عشق ہے ہوں کی اس مصیبت تے کیوں مبتلا ہوئے دین جہاں رسولے کو نبی کو صحبہ میں چلتا ہے پھر این منافع کچھ شریک تھی گئے کافری ویش شریک تھی گئن اے سارے دین داخل تھے ان دین ہا مخلصین علیہ الدین ادر انامتا لہم انام والے ادر مخلصین یعنی کافرین منافقین انہیں تو اسلام نہ خودون نہ دوجہ دے سکتے واستے یہ ترتیب ہے جیڑی یہ کہ جیڑی تاریف اصا کھڑے ہیں یہ پہلے پہلے رسول پاک دی تعریف کاف نے کی سمجھا یہ گل پہلے پہلے جدو آپ چالی سال دے بعد میں کافروں بچ رہی ہاں میرے کو تسا کیا پاتے میرا کردار سیرت کول فیل کیا پاتے انہیں آخیا سی کو سا صادق سچا امین پاتے تاریف پہلے شروع بھی کافر بھی کرتے پڑھ دے تے تعریف ات آسرا رکھ کے سارا دین چھوڑ دے حلال حرام نیکی بدی کوفری سلام احکام نماز روزہ عبادات سارا نظام چھوڑ دے صرف آ تجا تعریف کاف نے بھی کیتی ہے فرق کیا ہے کہ کاف نے تاریف کی چالی سال آپ تعارف اپنا پوچھے نہ می تھی ہاں معلوم کیا پہلی شاید تعارف ہے کوئی گل کرے اندر پہلے تعارف ویکو ہے کافر دی عقل دیکھو رسولہ خدا آخری نبی وہ بھی پڑی پڑھی لیکن پہلے پہلے تارف ہوا پہ ہے کہ میاں میں تین کیا پاتا ہے انہیں سی صادق سچا امین ٹھیک ہے بھائی اچھا پھر آپ نے جد فرمایا میں پہاڑ دے پیچھو آخا فوج آندھی پیے مان لو نے آسا سچے تو گل ہی نہیں کوئی مان لو فرمایا مایا الہ ات سارے نو اگ لگ گئی ات سارے بگل کھلوتے کیوں اے جڑا اے سودا اے ہے ابلیس تاطل باتل, باتل ایک تو کیتا ہے تازیم کار دیتا شیطان کیا کیتے یہ جہتل چلیا نا کے بعد ہی فلاں ہی بنیاد رکھا ابلیس ہے سمجھے وے نا بنیاد ایتھے نہیں رکھی گئی اتو رکھی گئی ابلیس نے ایک قدم چوکے پہلے رب دلہ دا انکار ایک اح ترا خلیفہ ہے میں مولا اگ میں خلیفہ نائب او دا انکار کی دجا حکم ابولی اس, اس دا حکم نسم ایک تعظیم خلیفہ نائب رسول ایک تعظیم ایک حکم حوک. حکم دا انکاری ہوا تاریم ہی گئی سب چائے گئی جے حکم جی ہوکم تعظیم آپ آ جاندی جم تھے ابتدا حکم کوئی شہر آ کے جدا کر دراص حکم ہے تعریف نہیں ایک سارا جو نظام اساں چلے ہی بیٹھے ہیں اے نہیں اصل بندے دا پتہ لگتا ہے حکم دوں جدو آپ نے حکم فرمایا بھی لا انہیں لا بھی نہیں کوئی عبادت دل ہے تو سڈے سارے خدا گئے یہ کیا بنیا سڈ انہیں فوراً انکار کر دیتا ایک ٹولا بنیا کہ جہا تاریم شرک ایک ٹولا بنیا جا حکم کیتا کیا دو ٹولے بن گئے جتنی جو نظام ہے باطل یہ شیتان دلو آئے اتو نہیں بنیا اس گل نمج لو شیتان دلو آئے اتو کی پہلا باطل کون ہے شیتان گل یہ ہے کہ اصا سڈے کول جا دین پہنچائے وہ شیتانی لوگ شامل ہو گئے رحمانی او شیطانی نال داخل ہو گئے تے اصا سمجھا بھی اے وی رحمانی تے او وی تو فرق تے کوئی نہ رحمانی ہے ہوں فرق تے کرنا ہے بہ اے شیطانی ٹولا ہے تے اے رحمانی ٹولا ہے جدو اے تمیز فرق گئی قرآن فور کان قرآن کیا کر فرق ہت امید الخبی میں پاک پلیت نو جا کر جی سامو پاک پلیت نو کٹھے نہیں کر سکتے ایک فرق ایک تمیز او چیز کتنے اسلامچ قرآن کتنے قرآن پاکی پلیتی تمیز فرق ایک فرچ نہیں ایمان ہے چھے ایمان قرآن ہے چھے ایمان کیا ہے کیوں ایمان دا مطالبہ کی تے؟ یا حل آمنو اے ایمان والو ہوں اکیم و سلا با باد چھے احکام بادن کیوں احکام باد ہوتے من اگلا من نہ آخو اے میری گل مان پہلے یہ ویکو حکم بعد رکھو تے پہلے تو تنڈے خلاف ہویا کھڑا ہے تے پھر توسی یار میرا آکھا لائے ان ای واسطے قرآن نے اے ترتیب رکھی ہے نو پہلے آمل سوال ہے ہاتھ بعد یہ ترتیب ہے آما نو پہلے ہوں عمل سوال ہے ایمان جدا بھی ہو گیا کہ ایمان مقدمے پہلے آیا آما نو جدو بندہ کافر ہے وہ نماز پڑی خرا ہوں روزہ آم دابند ہوں دا حلال حرام چڈی کھڑا ہوں آما نو کی آخیا گیا کہ اے ایمان والو اکیمسلا بعد پہلے نہیں جو ہوں نماز ایمان ہو تے پہلے اکیمت سولہ تو اے طریقہ قرآن کا سمجھو پہلے ایمان عمل سوالے بعد احکام بعد آکام ہوں مننا نالے دے, کر دے کدی رکھ او او من کردی آم رکھد ہے وہ بندے کا بیٹا پیٹا خلو وہ گل منگا تے اللہ سالہ اچری باللہ پاک ذات کھڑا ہوئے کڑا فکا ہو تو احکام رکھے نہیں ہو سکے اس مطالبہ پہلے کیتا ہے کہ اے ایمان والو نماز پڑھو جنا تو بچو حرام تچو ہلال کہو یہ آمام ہے کہ آمن معلوم تھے عمل سوالے تے ایمان اتھا جا پہ ہوں ایمان کلمہ پڑھ ہیں اس ویلے نماز پڑھ دا نہیں پڑھتا نماز پڑھتا پیا ہو گئے تو کلما پڑھتے قرآن آدھے ایمان والا فارق او ہوں فرق اتنا ہوں فرق نال کھڑے فرق کی ہے کہ جیڑا ہوں دے دل یا کلما رب نل منع آ جڑا ہے زبان چو کہنے والا وہ ہوں منافر جہاں ہوں, دا منافق. جیڑا ہوں دا کافر وہ ہوں دا منکر اے تین بندے سامنے آ گئے انہیں دی پچھو ترتیب ساری پیش کی تھی ابو جیل کافر تھی. اے منافق سی ابد اللہ بن ابئی یہ منافق سا کلما پڑھنے والا کلما پڑھیا نبی سی پچھو پیچھو پڑھیا سارے احکام نو منی رکھا جد آئی موت تو اس ویل آپ نے جنازہ پڑھایا کرتا ہی دتا کفن دفن ہاتھ نال کیتا اتے مولوی تمیز نہیں کر سکتے نبی جی نات لا وا اگ اثر نہیں کرتی بھائی وہ کیوں باہ سڑدا پے دفنایا گے ہاتھ نہ کفن دین بوایا گیا کیا ہوں اگ جلدا پیا کفن کا نہ سڑتا پیا سڑدا پیا ہوں اثر کی اصل ہے ایمان رب فرمایا محبوبہ اندر کو ایمان نہیں ان بخشش نہیں ہو سکتی ہن اصل چیز کی بنیا ایمان نماز روز حج زخاتا جہاں نبی دے پیچھو نماز تا سا ایمان ہے وہ تو سیا تو لمبیا ایمان ہے لیکن ایمان کان ہی اتو سو لمبیا دفنے دے بھی خنن جنا دے پڑھیں رب نے جدا کر دیتے ایمان دفر کو لکھ ترلے مارے کوئی امل سوال ایمان ہو رہ امل سوال ہے امل سوال ایمان نہیں ایمان عمل سوالے ہے گل سمجھا ہے عمل سوالے امل جڑا نماز پڑھے مومن ادو اتو ترتیب بھی ٹبد اللہ بین مومن بن دا ہے بنداز نبی دے پیچھو پڑھے کی خیال ہے یہ ترتیب ٹوٹ دی تین کافر منافق مومن کافر ابو جہل منافق عبداللہ بن عبی ابئی کل والا مومن بلال ہوں تین بندے تڈے سات سامنے آدھے پے فیصلہ اتو تھی آدھے یہ سادے فیصلے نہیں چلنے فیصلہ چلنے اس خا کے کائنات کا حکمو الا ل حکم نہیں مگر سارا اللہ تعالی شان و ہوا ہے حکم ادوتے نبی رسو حکم چلتے جیری و ود مخلوق بڑھائیے جترے نور تائنات بڑائیے اس واسطے حکم ہے کہ دیکھو طریقہ رب دا پہلے نبی دور نا نو ہے نبی خود فرمایا اول ما خلق اللہ ہو نوری میرے نور نو رب نے پیدا کی تے پھر روح, نو پیدا پھر روح نو پیدا فرمایا پھر روح نو پیدا فرمایا روح پاک جیسم آیا اس دنیا نے جد جیسم اتے آئے ہوں شریعت آم دیکھو اتنے آ گئے ستنجا بھی, آگے، غصول بھی آگے، سب چیز غفول نبی پاک نہیں تو جڑے احکام چڈ کے مومن پڑک لو سوچن کی گل دو آ آن او جی میں او آخر سی پہلے سندے خوش تم میں پتر ایک باپ نو چار پہ بجے ہونے تیرے خوشت مطمئن تو تش تو دا اے نقصان ہوا اکبال آکھے دے کر ان دیاں گرم آ کے دے احساس ایندی تیرا لہو گرم دے کوفر والا خون ٹھنڈا ہومان خون کی ہوں گرم ہوں اس واسطے اقبال پھر فرما خودی تری مسلمان کیوں نہیں ہے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے ابا ہے شکوا تقدیر یدن، تو خود تقدیر یز د کیوں نہیں ہے وہ دریا ابلدین گرمی لکھا لوگ اُن ڈبو چڈ دین ابل دن تفان نا دریا بے اوہ دے لا الہ دو جہان اس کل میں اندر کی جان خلقت بھولی ہو وہ لا الہ پڑھ کے تو برف بنیا پیا ہے ظالمہ تیرا قرآن روڑے میں چھے تیرا نظام سارا خطہ میں تیرا اسلام خطہ میں تو بڑا تیڑا پھرنا ہے جو میں دی مومن دے عاشق ہوں عجیب جہالت دے بے وکوفی ہے بھی دریاء اٹھ پیدا ہے جہ دون دی موسم آوے وہ آتے کلم پڑھ کے دو جہان اس ویچن تیرا سینہ کیوں نہیں ابلیا کیوں تیرے دریا و طوفان کیوں نہیں وہ دریا خالد بن ولید پڑھے تے طوفان اٹھے بلال پڑھے تے طے سدیق پڑھے تو طوفان اٹھے عمر فاروق پڑھے تو طوفان اٹھے وہ آدھے وہی کلما پڑھتا ہے تو تیرے اندر طوفان کیوں نہیں تیرے اندر گرمی شدت جوش کیوں نہیں تو کیوں پیتی بیٹھا ہے خودی خود کو مسلمان نے بڑے تو دنیا نو آ میں اسلام پڑھا لیتا جی قوم سلام نہیں آتا سلام علیکم تو مولوی بھی آدھے آؤ سلام لا عجیب اکل ہے بھائی ان سلام نہیں سلام دے سلام والے قوم السلام علیکم اے سلام انہوں سلام نہیں آتا آؤ سلام لاؤ بے ایوخوفی ہوں سڈے اندر طوفان کلمہ کیوں نہیں لا الہ کیوں نہیں طوفان اٹھا کیا وجہ ہے کہ پانی نو ریکھو لے جان دو خانے میں وہ کی بن جانا ہے برف طوفان اٹھ د ادے آپ جمع پہ موایا پے مریا پے تو وہ پھر طوفان کٹے ادو بنی گیا برف ٹنڈا اس ہونا گرم یہ اللہ ما صاحب فرمائیں خدی تری مسلمان تو تلوا پڑی تو مسلمان نہیں یہ کیا چکر ہے معلوم کیا فرمایت سلطان با صا دل یا کلما دبانی کلما ہر کوئی پڑھتا دل یا کلما کوئی ہو ہوں کل دل چ نہیں گیا ورنا یہ دے ہانڈی چاڑو اگ دے ابال لینیے تین جیسی چیز کوئی گرمی نہیں دتی الٹا ٹھنڈا ہو گیا یہ عجیب ہی مان ہے بھائی جی صدیق پڑے تو دریا طوفان ہے جنگو جہاد نو نا امر پڑے بائی عامی پڑھے جی بائی ازیز بستانی کافی دعوت دار تڈ دیا جا اس جناب میں نہیں آپ نے سلام نہیں قبول کرتا تستا اردو جناب میں تڈے ورگا مسلمان بن نہیں سکتا میری مجبوری ہے لیکن جہاں تیر دے مسلمان انہیں تو میں کافر چنگا یہ کون پیا کافر پیا اس ویل بائی دے وقت مسلمان کی ہو سن ایمان بائی دے وقت دے مسلمان کی ہو سن ہوں کافر اوترے اتراج پیا کر د جس ترا اکا گیا اقبال یار وزہ میں تم ہونا سارا تمدن میں حنود یہی ہے مسلمان جن کو دیکھ کے شرماتے ہیں یہود جملہ کیوں پی گیا ہے میٹھا سمجھ کے پی گیا ہے شربت بھی وہ آدھے بھائی تیرے تو شرما دیں مسلمان ہاں مسلمان ہے تو فرشتے شرمان آن بھی آرے کی ہے تیر تہ ذرا تکا بولتے کر ضالما سوچ وقت پیا اپنے آپ نو بلا ای ای سوچ میں تو پیدا بھئی کافر تم آن تو آدھے ملیا منافق تو آدھے ملیا ہوا کھوتی مجھ اک برتن نے چویا ہوا مومن تنف مجھ د پاک برتن پاک دوم ہے ہوں جدو آوے منافق کو ملاوٹ ضروری ہونی ہے کیونکہ منافق منافک وفاق رکھتے زبان نال دل جے جی دل نال من تو منافق نہیں آخر مومن ہے منافک آنا کھیا گیا ہے جیڑا کلمہ پڑھ دے اسلام نال دوکھا کرے اے منافق ہے اے ملاوٹ کرے اے منافق ہے ہوں ساڈی منافقات سامنے جھلک پی ہے تص دیکھو تڈے ملک دے اندر سوچ سوچ کے بندے دا ذہن پھٹتا ہے تص آ اکبر کی کہ مانا سب سے سب سے ہوں جا سب تڑا ہے ادی ذات ہی وڈی سفات ہی وڈی احکام ہی وڈی خوف ہی وڈا شرم ہی وڈا ہیا جی سب تڈا تلہ انکار اللہ لا نہیں نفی کرنا ہوں اللہ والا اگو تالا جہ سو نا بھی نہیں آتا میںران ہوں اس قوم دے نام اللہ ہا اگو جی آخو اللہ ہو تا لا اصا ہیں اللہ تالا ادرو ہا خا جی پڑھدی تالا تالا اصل کی اللہو تالا جلا شاہو یہ اس عظیم ذات کا نام لینا سان تو موڈو نہ نہیں سی آسا اللہ اکبر کنیا ہے سب تا چھوٹے آخری ہوتے بادشاہ بندہ بادشاہ حکمر اللہ اللہ سب سے بڑا گل ان مننی نہیں ہے سب سے بڑا نا نالیے چ کوئی اٹھے کہ یار کلیے بنائے اصلاح اسما پہلے نام دی سلح کیونکہ آدم علیہ السلام تو ہر چیز دا نام پوچھا گیا ہے پہلے نام دی سلاح اصلاح اسما کلی چار ایندی اصلاح اسما تلفظ آمال اقائد یہ چار کل ہی سارا اسلام ہن جدو سانو اپنے مالک دا نام صحیح نہیں آتا سامو من کھے اللہ لا نفید ہے عربی اربیادن لا دو نہیں اللہ جی سنوے ویخو اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ رسول نا جدو سانے قولی طور الفاظ بھی صحیح نہیں تو دل چ نقص کند کلمے دا نقش بن سکتا ہی مان دا جدو زبانی بھی انکار کرتے پیو کسی کا نام لو صاحب نہ لین د سو سو نہ لا چڈ دو مولوی دے پیر لیندے دے کوئی نہیں لیندے تے او ذات جہاں خالق مالک کائنات ولی عزت ساری عزت میری ہے ساری عزت پہلے مائ سب نتی ہے ہوں جینی ہے او دی, کی دی ہے نہیں تے جنہیں نتی انہیں عزت کرتے ہیں عجیب گل ہے بھائی یہ تو منافقت سودا ہے ہوں جی ہو پہلے ہی رب کے ناما رب کا نا روڑی چ نالی ریا کون سٹی خنن مسلمان جہاں اپنے آپ نو مسلمان کما دیا ہے وہ سٹی کننگ جی رب ن تو پھر نہ تھلے چٹ دے نہ گلت کیو لیند مالوم تھر زبانی گل ہے دلی نہیں دل دی چیز جیڑی ہے نا وہ بڑی اثر رکھ دی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے اگر دل دو کلمہ ہوں دیا, تے پہلے رب دا نا جن کی خاطر ایک لکھ چوی ہزار رسول نبی سب قرآن کتاب کائنات بنی آسمان اس کھلو کالو ہر چائے کڑی اس کا نا تے پھر اصا اللہ اکبر ایت تو عید کی ہونی ہے اتو گیا مدینے کی مٹی لکھا روپے لا کے حج پہ اکبال اپنے دور چیکو بزرگ اپنے دورج دور چیار نماز روزہ حج کا ہنگامہ ہے باقی تو کیا ہوں ہنگامہ عبادت ہوں کٹے تھی جنا سارے انبادت نہیں آخر اوہ ادی یار یہ ہنگاما نماز روزہ حج کی ابتدا ویکو بھی کائنات ادرو آدھو اللہ اکبر نہ چار بندے ساڑے مجرم ہیں پہلا مجرم کھا داڑی والا داڑی رکھا کے کوئی جرم کرے تو تو ٹوٹ پہ یار داڑی رکھا کے. سنت کا حیا تین دس اڈو اللہ اکبر وڈا صاحب تو کون ہویا رب ولا رسول تمام رسول دا سردار والا رسول دی سنت ہے دا داڑی تیرے منہ جیسمی چو وال نکل ہیں کی نا حیثیت کی ہے سنت کی سنت کا ایسا ہیا ہے کہ داری آ جرم کرے سارے ٹوٹ پین تے کلمے رب نو مننا اے جو کچھ کرے اتنا ہی نہیں بھائی عجیب گل ہےڑی آلے دا جرم زیادہ پڑھنے رب دے سامنے جرم کردہ پیا گھٹے داڑی رکھا کے نہیں کر سکتا ہوں کافر ہے کیوں کہ کی جہاں آخ داڑی زیادہ مجرے میں اس رسول نے انصاف انصافہ کیا ہے یہ دسو نبی دے صحابی کو زنا ہویا ہے دنے لگن لگڑے لگن ہوں تمام کو دنیا کائنات کا ٹھیکار صحابی کے جتی دن سکتے اوت زنا ہویا ہے انہیں تانا ماریا صحابی ہو کے داڑی والا ہو کے کوئی تانا لگا سزا مل گئی تانا کوئی نہیں بجا جدو صحابی نو تانا نہیں تو اتنے دہی والے نو کی تانا دہلی تو سدا پھر برابر بھی ملتی ہے اتے بھی سو کوئی چرواہے جنگل بکریاں کا جانور کا دن والے چرواہے اج او جرم کرے بھی کوڑا نبی نے رکھا ہے کے تو سو ہے شادی دا سنگسار صا بھی نی سو ہوں سدا لگ دے بھی جرم وڈے چھوٹے دا اور کوئی کلیا کہانی نے دسو جرم وڈے چھوٹے دا دن پتا لگتا ہے سدا تک لگتا ہے ایسا دسو جیب داڑی درم دا زیادہ سی تو نبی نے سدا کیوں نہیں ودائی ظالمہ شادی والے دا جرم زیادہ ہے سدا ود کی سنسار کرو جی کار ہے تو اُن کو سو مارو ہون نبی نے جرم ودیا ہے تو سدا جی جاڑی والے مطلب کلمی پڑھنے دا خدا رسول قرآن دین ہر شہر نی کڑا ہے ان کا جرم گٹ تے تو نبی نو کی سامیا نا انصاف یار دا جرم تھوڑا ہو سدا گٹ ہو بنتی ظلم زلم داڑی آلے دا جرم زیادہ ہے نبی نے کوڑے برابر رکھے صحابی دے دے دے چرواہ آجڑی معلوم ہے کہ جرم برابر ہے جرم عالم دا فتنہ علم کیوں عالم واد کیلم آخ اقائد حملے کر سکتے اے علم غیب کانی فلاں کانی عالم جیڑا ہے جاہل او نہیں کر سکتا کون عالم جاہل دا گنا برابر فیتنا آلم کا بات ہے ہوں اص آل کے فیتنے گنا بات نو قرآن حدیث کوئی امام چار فیقا کٹھے کرو ان آخری ہوڑی والے دا جرم اسو آپ ہی بڑھا رکھا ہے یہودی دی شرارت آپ بڑھا رکھے کہ داری والے کا دا جرم داڑی والا دا کپڑے لا سٹے نگا ہو جائے تکو نہیں داڑی والا دا جرم زیادہ ہے تے بغیر داری دے بندہ کپڑے لاوے آخوم جرم گھٹے یہ تو اپنی شریعت ہے. رسول دی شریعت کی دیے. کہ برابر جدو تسا آخ داڑی والے دا جرم زیاد ہے کلمے پہ گٹ گھٹے رسول نسا کی بڑھایا گل میری وکیل ہوئی میں یار تو آخ جی آلم دا جرم زیادہ ہے وہ جاند ہے تو سا ہون وکیل و آلم بنے بیٹھو اس قانون دے بنے بیٹھو آکھے ہاں میں کہ تو سا قتل کرو کی لکسی آکھے تین تے جنگل تا آجڑی دھنوال بکنے دا اے قتل کرے کی آکھے تین سو دو میں دعوے دے کھلو تو آدھی آلم دا جرم دیا دا ہے تے تیرے تو ہور تفاہ لگنا چاہیدہ ہے تو برابر کیوں پہ ہونا ہے جاہل دے آلم دے آپ نے کال دے کھلو جا اور سارے پاگل ہوئے. ہن کافی. ہو وکیل کافی مگر دسو مینو تفا ہو ہونا چاہیے کیونکہ تسری اس دے ہو. آجلی نو کوئی پتہ نہیں جو کی ہے. برابر آخ جی او قانون برابر ہوں پاگلو قانون برابر نہ ہوئے اس تا کی فیتر فسا دے قانون اگر برابر نہ ہوں سدا جدا برابر نہ ہوندی تے جرم نہ رکتا کیوں کوئی جرم گھٹے ہے سدا ان کی گٹ ایسا لکھ روپیہ دے کے قتل کرا لیند سدا ہو برابر ہوئی ختم ہونا سدا جی تکلیف کر لو بے داڑے والے دے زیادہ ہے تے ان کا گٹ ہے یعنی خدا کو چھوٹا والے کو اے مخلوق او oh, خالق خالق چھوٹا ہیا جو زیادہ پیا کروا ہے اے وڈی وڈی وا ہیا زیادہ ہوں دا یا چھوٹے کاڑی دا؟ کی ہے ان کی مخلوق اتنے تو وے چھوٹے کی گل نہیں اتے داڑی مخلوق ہے تو داڑی کایا دا پیا ہوا ہے کلمہ رب دی ذات جہ اخبار اکبار نہیں پی آتے ان ایتو اڈی قوم دندر فساد ہے ایتو ایمان ختم جب تک تو سے نی نظریہ عقیدہ رکھنا ای شیطان دن نظریہ تو تو اکو ذرا کرام دا پیان بھی شیطان کا فرقی میں ہویا ہے تسیادو عمن تو باللہ ہے اصلا ربنا الیمان آنگے شیطان آدھے انی خاف اللہ میں رب دو وہ سارے جاندار آب ہے میں تردا اچھا ذات نی منتا کیوں دا مطلب ذات نا منی وملا کہتے ہی ہوں دسو فرشتے نو پڑھا کے آیا ویک کیا ہے تو سمجھ سونی بیٹھو نہ فرشتا ویک شیطان ویک کے آئے کیوں وہ کیوں کہ کیوں مومن ہے ویک کے آیا ہے گل ذات دی تو وہ کیوں کا فر گل اگے نہ گل ہے کہ جد حکم, حکم آیا ہے جو یہ او, او دا نظریہ اے بنیا ہے جو رب بھول گیا یہ سمجھا چاہیے دسنا چاہیے یعنی راب نو نادان دلہ علم اس کا ہے دیتا کہ سمجھا رہے مٹی گھاٹے دے آگواد دے اے اندہ نظریہ بڑے ایتھو کافر ہوئے ہیں راب دیداد دے انکاری نہیں فرشتی نہیں رسولی نہیں کتابی دے نہیں آخرت دے نہیں خود قرآن ویچ آخر ہے میں نے مولا دے جدو لوگ اٹھائے جامن راب تو مولتا مگدہ کھڑا ہے پھر فرما کر دے آرد میں اس امت نا کرنا ضرور ہوں میں پیس کے رکھ دے سن کیا ہے اچھا رب نا پیا تو رب نا نہیں اسات کا مننا ہو رہے اس دہن تقای جی مکان ہے مچے دے آم مکان ہے ایکا آداب ہو رہن اندے پیر چاہ کے نہ رکھو کہ امام احمد رضا آپ سڈے سننے دے امام آپ اے پیر چاہ کے نہ ہم ہاں مسجد پیر ہر اس تتقاہ دا ہو رہے مکان دا ہو ہے کیوں اے رب کا نسبت رب نال ہے ایک حکم شیطانی ہے ایک نسبت شیطانی ہے ایک حکم رحمانی ہے ایک نسبت رحمانی ہے اصل گل ساری نسبت حکم نال چلتی پی ہے ہوں دیکھو تسا نسبت رب نال نماز فرد ہے کوئی ڈک کے نہ پڑھو تسا ضد کر کے پڑھ رحمان دی نسبت ہے یہ توانو کوئی ڈک کے نماز نہ پڑھو پڑھو نہ پڑھو تو یہ ہوں تسا آخو مائیں چٹی بیٹھا نہیں پڑھتا یہ ہوں شیتانی نسبت ہے رحمان دین رحمان دا فرما کی موسلا نماز فرتے پڑھو ایس نسبت گل تو حکم دی شیطان نے جڑا ایک حکم دا انکاری ہویا ایک تادیم خلیفے دی. لیکن لہ دا نظریہ بنیا کہ رب نسا مٹی وا اگ ہوں بنایا سے اسے پتا ان کی نظریہ اس نظریے تحفر بنیا جاتے دے آداب طریقے ایک کسی نہیں سمجھائے ہے جی میں ایک دیکھو تسا کوئی امیر بند ہے ان خدمت کرو ایک بادشاہ نو بلا لو ان مہمانی تو ہوں جن کی مہمانی خدمت کر سو تو ساڈا دل موتم ایسا تھی یار بادشاہ دا او دا مقام زیادہ ہے تسا خدمات سو خدمت ہو سکی جی مقام کیونکہ بادشاہ رباج باریک تو باری چیزاں کافر کر دیں لیکن سن پتا نہیں ہن باریکی اس رب نظریہ رکھیس کہ مولا تنا پتہ ہی نہیں اگ تے مٹی نو ہے نادان نماز فرد کیوں کی کافر ہوئے. اے ہے اس بھی اتر کا ذات دے من ایمان تقا دے تقاضے دی باری کسے نو پتہ نہیں جی میں سوال ہے کلی لم دیا شکور ہوں شیتانی نظریا وا لے آج رب نجاو نے وہ ہے میرے بندے تھوڑے کہ نہیں رب آ جن ووٹ کرا لے اسلام آ جا سی رب نو کی ہمم اوندہ اسلام پہ راب نونا دان بڑے ہی کھڑے وہ صحیح انہیں ہو کے ڈگے پہ ہیں شخصیت پرستی ہے ایمیں بعض لوگ کا درمیاں سود نہ ہوئے تو ملک نہیں چال سکتا ٹھیک ہے سودنو رب نے حرام کی تے بندہ پہ دے ملک نہیں چال سکتا اے نظریہ شیطانی بنیا کے نہ خدا دے اطراز ہویا کہ نہ خدا کو تو بغیر ملک نہیں چل سکتا خدا نو کی آخریا کویکے کا پتہ ہی نہیں کیوں یہ گڈ مڈ تصا ہویا ہے کہ اصا دین کی لایا مولوی تا قرآن اے حکم آیا کھڑے اہل علم فس آلو ان اون تم لات نیل مسل کوئی علم تب اصن دسن بھی دوسو ویلے ہو بیٹھے گھن اگے جد فرمایا اح دن سیرا تل مستقی سرا تین این آم تا جی لے آئے انام آن فکیری نال چلے پیسے کو پوچھنا ہا چلنا دیا بزرگے نال ہوں اصا کہ پیچھو چلے پی دسو ملے پاڈا بٹھا گولے سارا جی چل دے فکیری نے پیچھو ہوں پیر مہلی شاہ کے چل دے تو تڑ گئے پوتا تو ووٹ کرو اسلام آئے پیر محلی شاہ کر گے. کو آدھا دے جن کو ایم آدھا دے پچھ چلو جی اسلام ووٹ آف ہو تو پیر محل شاہ صاحب پہلے آیا اتنا انام آم آپ پیچھے رہ گیا ہے ماحول اگے ہو گیا ہے ہوں یہ نظریات سڈے ادر منتقل کار شیتان نے سا ایمان کھو ہے ہر بندے نو کوئی پتا نہیں جو بولی جاندہ ہے جو کی تھی جاندہ ہے ترتیب کہ سڈا دینے جہاں کیا ہے پہلے تو ہید ولاحے رسالت نبوت ایون صحابی امام فوکا اُن ترتیب جس وقت اللہ تعالی کا نام ارباندی تعداد ہے جو روز نالے سٹتے پٹتے پہ نہیں کوئی مولوی اچھا خدا دی توہین واسطے تو رب دے پہلی اجت میری ہے سبحان اللہ ادرو ادو پاک ادرو نالی نا گیا پی سڈے ملک نہیں گیا پیا دس ہوں دسو آ, کوئی نالی ہزار روپیہ سٹ دیا جاوے ہزار ہزار ہزار دا نوٹ سارے چک سوں کے نہیں رب دا نہ کوئی چکد ہر کوئی ہے چکن والا ہوں توہین خدا آسمان نام دی توہین دا کسی کو پتا ہی نہیں پہلے اس بےدبی گستاخی نہ فرمانی ولا رسویں دے والے دیے وال صحابہ دیئی میں ترتیب ہے ان ساڑھے مولوے نے کی کیتا ہے نبی صحیح دی تعریف اتنی کر گئے کہ انہیں خدا تو ودھا دیتا ہے آپ نے فرمایا خبردار میں کوئی خدا دنی ودھانا ان جو تو ساہت ہوں سا وما رسلنا اللہ رحمت اللہ العالمین نبی صحیح رحمت اللہ العالمین انسا کو شفاعت کرویسن چھوڑویسن راب دینا فرمانی کر دے شفاعت کیا ہے بے اذن اللہ یہ دو کھر نل تھے پر وما ینت کو ان الحوائن ہوا اللہ واہییوہا میرا محبوب نہیں بلویندہ میں بلویندہ جلے شفاعت تھی سی اور رب دی جازت نلو سی ہی آ او کیے رب دی مرضی رسول نبی ولی جو چاہنو کرن او کیے او خدا دے حکم دے گل سمجھو مول میں کہہ دیتے بھی جو نبی ولی چاہن او ہو جاتی لیکن اصل یہ اے اے نبی ولی او نہیں چاہتے جو رب نہ چاہے ہوں رب کینو بخشنا نہ چاہے تے نبی کی وے سفارش کرے رب نہ کڑے گنا کار کڑے رب نو چھڑ دے یہ تو نظام ہی ہے یہ تو بالکل غلط ہے نہ جو رب چاہی نبی چاہیے سمجھ بیٹھو نا ہوں رحمت مین نبی انسا کو آ کے چھوڑ بے سا یہ دس جہ بناو آدھے کوحمت کانی جہرا بنانا ادھر ہے دسو مینو یار جہ بنے رحمت اللہ لال مین اد رحمت چوکی ہے یا یہ دے پھر ساخو نبی سے چڑا لئے سن خدا دلا سان چڈنا ادو کو رحمت نہیں یہ رحمت یہ کوفرد نظریہ رحمت اللہ لال مننے کی مننا ہے کہ رب نے یہ بڑھایا رحمت اللہ لالا مین بناولا وڈا ہوں گے یا بن آ جس طرح ہوں تہن میں پیا بھی شیطان نے انکار کیتا ہے مٹی ہے کی مٹی ہے پہلا سائنسدان ترجیح دلا پہلا سائنس دان کون ہے شیطان اسا آخیا اگ واد مٹی این واسطے دیکھو اگ وہ عزت میلا ہے مٹی دا برتن مٹی دا برتن مٹی نو کوٹ کے کیوں خلیفہ جو اپنا نبی ولی اس مٹی چ بنا تو ہوں مٹی نو کوٹ کے کمہار پیالہ بنا کو پیالہ تھوپ تکھد بٹھی ہے۔ پھر وہ پک جانا ہے وہ کڈ کے وہ بن گیا پیالہ ہوں تع لب نبی پاک تک نہیں پہنچے وہ پیالہ پہنچ گیا ہے کیوں پہچا ہے کہ مارا کھا کھا آگے چڑ سڑ دے جا پہنچا ہے سان سب آ وہ زالو تے مٹیاں کتنی میرے نال مقامیں مقامے دو گزریاں آگ چو تھوپی چو سارے ہندو ولا مائ نبی پاک دے بوسا وان وہ پیالا یار پہنچا کڑے تا ڈنر سیٹ پہنچا ہے تھی کیا دو ڈنر سیٹ لئی جی وظالمہ دنر واد دے یا پیالہ مٹی علا واد دے جیسا کتے اپنے پیائے کافر دا برطن بنیا ہویا واد دے او مٹی ہے گا پت ہر اشرف المخلوقات نائب خلیفہ مٹی چو بنی سونے دنی بنیا چاندی دنی بنیا کوئی جائے دنی تینوراب مٹی چو بنیا کیوں مٹی ہے مٹا نہ دوں اصل مقام مل دے مٹا نہ مٹی ایے مٹن دو آدم علیہ السلام مٹیے ہن حکم تھیں گے منے دے شیتان اکڑا چو وہ اکڑ گئے ہوں کوفر اکوفر سامنے آ گیا کہ شیطان نے نظریاتی کافر ذاتی نہیں کئی شاید آ ذات کا انکاری نہیں نہ خدا دی داد دا نہ رسولے دا نہ کتابیں نہ بحثتا نہ دو رخت کی میں کرے جدو وہ ویگ کو ایمان کہڑا ہے, کہڑا ہے, خبر علا. ہے. ایمان خبر نبی خبر ایمان لے کے لو مومن نہیں ادا نی اے نظریہ اس دا پلیت ہویا وہ کافر رو گیا ایک بندہ پیو دی خدمت کرد اال پو نی نظریہ رکھتا ہے میرا پیو بےغیرا تی خدمت قبول ہو سی کیوں اے نظریہ ایک ہے نظریہ امل اَسی سال دا خدمت ایک نظریے سارا ختم کیوں اے تیلی ہے تیلی لا جی منجی نیری ہو جل جاتی ایویں عقیدہ نظریہ تیلی ہے ڈھیری اگلائی تیلی نال نظریہ نال دی. اپنی دھیری عمل دینوں ایمان دینوں تیلی لائی نظریہ اس کو جنا سمجھا بھی میں دا نظریہ ہے غلط نہیں ٹھیک ہے میں رب نو سمجھا رہی ہے اصل او دا کوفر اے ہے نظریہ تی ذاتی نہیں شیطان کہیں ذات دا مت اسا سمجھوں اسا کلمہ پڑھی گنو خدا کو منے دوں. خدا فرمائے میں توانو یل کے روحو میں ایمان پائندہ مات تُسا سمجھے کھڑا کہ مات سا ایمان آن دے نہیں نہیں زول عرشے یل کر روحو ایمان کی جان وہی وہ ڈالتا ہے تو اپنا احسان میرے اتنا رکھ میرا احسان تینو مومن کر دیتا ہے تیرے ورگے دل لکھا بوت پوچھ پین تیر ورگے بندے رب فرما لکھا بوت اپنے ہاتھوں خدا بنا پھر پوجا کر دین حالانکہ بناولہ بنا بنا دے نا ہوں بھوک بنایا کاف نے کائم بنایا کاف نے ہوں بناو آڈا ہے یا بوت وڈا ہے بناو والا وڈا ہے ہوں اصا بت سجدہ نہیں کر دے کہ شرک گل سمجھا ہے بوت, بوت نال نا اطاعت پہ کر دے اے ایمان ہے عجیب گل ہے ہوں اس بےمان کی ہویا جو مٹی نیتا کرا ہوں ہق دی گل ہک دی گل کو بھی کرے اس واسطے دیکھو قبر دا استاد ایک کوا بنیا آدم علیہ سلام دے بیٹے دو ہا, ہا بیل کا آڈیو قتل کیتا ہے. ایک کس کتاب کی شروع کرتی تے اپنے بھائی دی لاز چھپا من لگا یا رو مائے دے اس ویکا یار اس کوے یہ اپنی بھائی کی لاش چھپائی بیٹھا می نیکو مالو رب کئی شاید نا بہ سکتا ہا میرا دین میری گل حقیقت کوے تبھی لائے لو اصل ہی سن دسا ہی مسلا کَا اس بنیا تو تدی می دین وڈے تم چلتا پیسہ نا سڈا کہ چھوٹا بال مسلا دسے تو لڑ پینے کی کیتا اسا ہوں جیری اتراج کرتے ہیں بھائی چیشت نہیں مننی اس آخر مٹی نیتا نہیں کرنا اس آخیا چیشتی نہیں مننی مٹی سے چیشتی گال یہی چلتی گئی نظریہ اہ شان آ چیشتے کی گل نہیں مننی چیشتی آتے ماں بہن ندا چو دواری برخا دسے بری گل اگریز آتے سارے کا وہ تھی منی چیشری ہوں کی ہر سد یہ شیتان آدم الا سلام کا دشمن بڑا اکالوبی ختم ہو گئی ہوں ہمیشہ جہانا میں چاہیے آدم الا سلام بحستے کتنے ہوں شیتان ہے جڑا وہ آخسی میں یہد ماری پیا بدلہ لائی پیا بھائی جلدا آپ پہ وہ تو بحستے بیٹھے بڑا ضد حسد ماری ت او میں شاطان تباہ بنتا تباہ آپ کر سکتے چیشتے نہیں مننی ٹھیک ہے کیوں چیشتیاں قرآن پڑھتا سی گل کر بھی قرآن کی نہ من پہ چلتا پا تور ام چیشتے کی کافنے دی مشرقے دی ڈاکے کی زالمے کی ہر منو کیوں چیشتی قرآن پر اے احکام لے یہ احکام لیا آ سارا امتحان ہے واسطے تو ساڈا اے احکام تو آزاد کر دتا ہے نا سان اے سب وڈا کوف رائے بندہ پرکی حکم دے ہزار سال دی عبادت اللہ کی عبادت رب پرکھے سجدہ کر حکم کی تر پہلے ان کوئی پتہ نہ ہو کی ہے کی بلا ہے جی سوال پڑھتے دے دے امتحان پھر پتہ لگ جائے کی رب نے ادا امتحان لیا ہے جد اندھا تو حکم کیا حکم دن منکر ہو گیا ہے معلوم تھیا راز سارا حکم جا جی جی سڈے کو نہیں واسطے نبی نے فرمایا سویر مومی شام نو یہ ہوں دعا مگو تعالی تو اتوا کسا کو نظریاتی گلا ایمان آیا ہر بندے دا یہ صرف ایمان مان سکے کیونکہ قرآن کا ایلان لایات نوزرو ملا مین میرے نوزر آدن ڈرام والے رسول میرے آیات میرے رسول انچ نہیں دندے جنے کو کول ایمان نہیں اے قرآن ہے تو, تو اسا خوش ہو بیٹھے ایمان اے منافق وڑن ترتیب تیری ٹوٹ گئی ہے اس نہ کرو تو وضو کرو نماز ہو جاتی ترتیب ٹوٹ ٹاسی ایم ایمان ہے. نظریہ کافنیا بندہ مومن نظریات اپنے جوڑو اسلام نال. اسلام سکھو سکھو یہ ہے اسلام یہ نہیں کہ ہر بندہ ارحمان قرآن قرآن تو قریب نہیں ویندے بھی اصا رحمان قرآن اثا اپنے محبوب نکھایا کہ سکھایا کی سکھایا. تے امتی ہے خود سیک ہوئے کدی کے مسئلہ پوچھو یا کوئی گل پوچھو یا اسلام دین دینے مدرسے التفا کئی شکا نہیں سان پوچھنے شرم ہے انہوں نے دس درم ہے دوسو فارغ دیگر تصا سکھو اپنے مدارس علوم اپنے جڑے جماعت مسلک اسلام دے صحیح مخلس منافق نہ منافق ہوں رلوا ملو مومن ہوں مخلص مثال لتی ہے تکو بھی سوئی پشا کے انج دبو چھنے کے چڑکے پھر دبو چاہیت ہے تو آخو نہیں تھوڑی ہے تھوڑی نال پلیتے نہیں ہونا نظری رکھو کہ نظریہ سڈا جہا ہے پلیت ہو گیا ہے اس نظریے نو پاک کرو پھر تہن ایمان لبنا جد تک نظریہ پلیت ہے خدا دسول خلاف ہے نبی فرماوے ہر آون والا دن ہے جڑا وہ کیا ہے تو نظری اوسی پستی اوسی بگڑے دن اوسی اصل کی یادوں ترقی ہر آن والا دن اسمودے پہ ہیں کیڑا ذول میں نبیدی حدیث تقلاف ذہن پڑے کھڑے ہی ہیں کہ اسمود گیا ہے کن ہے تو نبیت اے ذہن نظریاتی جرہ میں توارے نالتا کی جگلہ جی کیتے اس اپنے نظریہ نو جوڑو اسلام نال خدا رسول نال اور ترتیب رکھو پہلے ثابتوں او اکبر بڑا ہے پھر رسول, دے رسول نبی صحابی تابی اے ترتیب ہے صدیق اکبر نہ من ہے ان نامن ہے او جماعت خارج ہے ترتیب ہے نا او جڑا ہوں خدا نوٹا کہ خدا کا نالیت پہ پے تی پیر دی گل نہ وے ابھی تو بےمان ہے منافق ہے یہ ترتیب رکھو پہلے شخصیات دی ترتیب عقائد دی ترتیب احکام دی ترتیب ترتیب چلتی ہے ترتیب سڈے کو ختم ہو گئی ہے کیوں سب اگر اسا اٹھوا پہلے تو توہین خدا واسطے اٹھواں اج تھی کوئی مولوی اٹھا جو خدا دے نام نہ لین پے اٹھا یہ ترتیب ہے منافخان ہے پھر رسول تمام رسول توہین ہے تمام رسولیں ہون ارسا مطالبہ کرنو سارے رسول دی توہین نہ کرو معلومتیاں باقی نہیں کرو یہ دا مطالبہ ہی کفر ہے کہ تمام رسولیں دی توہین جائز کیا کرنے دے سارے رسول دی توہین نہ تھی باقی نہیں ات ترتیبہ تو آڈے کل غلطا ہے ای منافکن دو دین آئے تو آڈے دین گنو مخلصین اللہ الدین جیڑے دین دے مخلص ہیں مخلص کون ہیں اولیاء اللہ مولا ثنا تو اقسا کو ان گلن دے اوتے عمل دی توفیق عطا فرماوے